من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشراً فَجَعَلَ عذابُهُ نصبًا و سهرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا صدق الله العظيم ہر قسم دی کی ہمدو تنا تاریخ جیت تدیث لا شریق نائق ہے کہ جس دا ارشاد گرامی ہے بہ جشر کہ یہ طاقت اور قدرت اللہ ہی نو حاصل ہے کہ نے پانی کے ایک قطرے تو انسان بنایا بشر بنایا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا ناسا بن وہ سہ را تو پھر ایشتے داریاں بنائیاں باپ دادا دی طرف اور سسرال دی طرف ناسا بن وہ باپ دادا کی طرف بھی دا رشتے دار بنائے دے تعلق والے بنا اور, اور تعلق والے بنا اور اے میرے حبیب حضرت محمد والے حاصل نے کسے اور نہیں کسی ہوئی اللہ نے جدم علیہ السلام مٹی اور خاک تو بنایا حدیث حدیت آمد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مختلف ملائکہ اور فرشتیاں حکم دیتا کہ زمین دے مختلف حصوں چھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ لیاؤ گئے مٹی اٹھان لگے تو زمین نے کچھ ایسا رویہ اختیار کیتا کہ واپس آ گئے بغیر مٹی لے باری باری کئی فرشتے بھیجے گئے لیکن وہ خالی واپس آ گئے اخیر سے حضرت اسرائیل آئی حسل ملک الموت اللہ نلہ نے وہ خالی واپس نہیں لوٹے بلکہ مختلف جگہ تو زمین دے مختلف ٹکڑیاں تو تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مختلف زمین دے ٹکڑے دی مٹی وہ رنگ مختلف سی وہ اندر اللہ نے خاصیت مختلف رکھیاں تھا یہ بات ابھی اج بھی دیکھنے ہاں کہ کسے ملک دی مٹی کسے رنگ کی ہے کسی کی مٹی کسے رنگ کی ہے کسی زمین اندر کوئی خاصیت ہے کسے اندر کوئی خاصیت ہے خاصیت تو مراد یہ ہے کہ کاشتکار کا طبقہ مو کا صلاحیت موجود دی ہے کسے اندر نہیں ہوں کسی گنا بڑا عمدہ پیدا ہوتا ہے کسے نہیں ہوں یہ سلاحیت نے اللہ نے رکھی ہوئی زمین اندر مٹی اندر اختلاف ہے تفاوت اور فرق ہے وہ مختلف جگہ تو اکٹھی گئی مٹی نو اللہ تعالی نے اپنی قدرتے کاملا نل پانی نل گویا ان کمایا جس طرح برتن بنا واسطے مٹی نو کمایا جا ہے تیار کیتا کیا ہے جس ویلے وہ خمیر تیار ہو گیا اس مٹی اندر تھوڑی جی لچک پیدا ہو گئی کہ اللہ نے میں تو امجد نوں آدم نوں خلق تو اپنے دو ہاتھوں کا بنایا اللہ جیسی کوئی نہیں اللہ چیز نہیں اللہ کسی چیز کوئی چیز کو اور جیسا نہیں اللہ شہ مثال نہیں دیتی جا سکتی دی؟ کسی شہر اللہ مثال نہیں دیتی جا دی؟ اپنی مثال, دیتی اپنی مثال ہے پرانی مجید اندر مختلف مقامات سے اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا اور دو ہی ہاتھوں کا ذکر کیا یہودیا نے کہا کہ اللہ ہاتھ خالی ہو گئے وہ سب کچھ تقسیم کر نہیں اللہ نے جواب فرمایا اللہ کے ہاتھ بڑے فراق بڑے وسیع اور بھرے ہوئے وہ خالی نہیں گلتھ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ خالی ہو گئے انہوں نے خدا دی لہن اللہ کے ہاتھ سے بڑے فراغ بڑے وسیع اور بھرے ہوئے ایک حدی سے اندر اس طرح فرمایا اللہ نے خود جلا شانوا کہ اگر آدم علیہ السلام سلام تو لے کے قیامت تک اون والے سارے انسان سارے جن ساری مخلوقات کسی میدان اندر جمع ہو جان پو کچھ یہاں کا دل چاہے میرے کو منگ لوگ مطالبہ کرنا کر لین میں ہر ایک کا مطالبہ پورا کر دیا ہر ایک کی منگی ہوئی چیز انہوں دے دیا تو وہ خزانے ہی ختم نہیں ہو سکتے جڑے میرے ہاتھ آ ید اللہ مبسوطتان اللہ سے حق بڑے فراغ بڑے وسیع بڑے کھلے اور پڑے لیکن اسی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے کسی چیز نل مثال دے نہیں ہاں حدیث حوالے نل اے بات کہی جا سکتی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کسی دوست نئے ہاتھ نال کھانے پیندے دیکھ کے کہیے نا کہ دائیں ہاتھ نال کھانا چاہیے دائیں نل پینا چاہیے چڈو جی دونوں ہاتھ اللہ نے ہی بنائے ہوئے ہیں دونوں اسے دے دیتے ہوئے ہیں جا مرضی استعمال کر لو نہیں دائیں دا کم الگ ہے بائیں دا کم الگ ہے یہاں فرائض اللہ نے مقرر کر دیتے اور تقسیم فرما دیتے ہوئے فرمایا سادہ ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے مگر میرے اللہ دے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کس طرح ہے یہ خود ہی جانتا ہے اس مٹی تو فرمایا خلقتہو خلق تو بے میں اپنے دو ہاتھے جد امجد آدم دا خاک کا خاکہ تیار کیتا علیہ السلام اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے آدم علیہ السلام باقی جنی مخلوق بھی ہے اِذَا عَرَابَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُلْ فَيَكُولُ او اللہ نے کلمیں کلمل بنائیے لیکن سادے جتے امجد آدم علیہ السلام نو اپنے حطانل بنائے اور قیامت دن جس ویلے مارے مارے پھرتے ہونگے اولاد بڑی تکلیف اور پریشانی اندر مقتلعہ ہو رہے گی اللہ فانو محفوظ رکھے اپنے حطانل اس ویلے آدم علیہ السلام کل ساری اولاد جائے گی اور ان دی عظمت انہ دی بزرگی انہ دا تفوق اللہ دہا انہ دا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ہیں اے ہی حوالہ دے گی اولاد کہ اببا جی تو اٹھاتا ہے اے مقام ہے کہ اللہ نے تو اپنے حد حمل بنایا سو. چلو چل کے درہ ساڑی سفارش کرتے ہوگے اے مضمون بڑی تفصیل نل گزر چکا ہے کسے خطبیت ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں بنایا۔ آواز مٹی تو کیتا انسانوں کا۔ اس حقیقت کو قران مجید اندر مختلف مقامات پہ بیان کیتا۔ چنانچہ سورہ نساء کی پہلی ایت اندر فرمایا یا ایها الناس تقتو ربكم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اے انسانوں اے لوگو اپنے اس رب کو ڈر جاؤ وہ ڈر ہر وقت اپنے دل اندر موجود اور قائم رکھو اللہ خالا کا دن جن سارے جان تو برائی وہ خالہ کا من ہا اسی جان تو جوڑا بنایا آدم علیہ السلام تو ہی ماں پیدا کریم صلی اللہ علیہ کر کے اور پتلا بنا کے ونفخت اللہ فرما دے نے پھر میں دے اندر اپنا حکم نافذ کیتا روح کی اللہ کا ایک حکم ہے امر ہے محمد اللہ علیہ وسلم اے تو پوچھ دینے کہ روح کی چیز ہے روح کیسو تیار دو ربی روح میرے رب کا ایک امر اور حکم ہے تم من قَلِيلًا روح دار نہ ہون دے دی حقیقت نو دی حیثیت نو اللہ ہی جان امر او اور حکم ہے اور میں او دی مثال دینا نا کہ اے ہونی خطبے دے شروع اندر پکے بند ہو گئے سن بتی بج گئی سی کوئی چیز جان دی یا آن دی نظر آئی گے۔ حرکت دے بند ہون تو اسا اندازہ کر لیا کہ کرنٹ چلا گیا بجلی بند ہو گئی ہے کسے نے کرنٹ جانا نہیں دیکھا ایک منٹ یہ چلنے شروع ہو گئے کرنٹ آ گیا ہے دیکھا کسے نے آ جاندہ نظر آیا یا آ نظر آیا بس روح بھی اللہ کا ایک امر ہے آ گیا زندگی ہے چلا گیا زندگی نہیں ہے جسم اور روح دے آپس دے تعلق نو زندگی کیا گیا ہے یہاں دے تعلق نو منکٹا کر کے تے زندگی نو ختم کر دیا جائے کوئی ہو شکل ہو جاتی فرمایا میں آدم دا خاکہ بنا کے او دے اندر اپنا امر اور روح پھونکیا تے پھر حکم دیتا آدم اے جنت تیرے واسطے ہے ہوں تندر رہو جتوں مرضی ہے جدو مرضی ہے جنہیں مرضی ہے کھا پی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت اندر سکونت اختیار کر لی لیکن فطرت ہے انسان دی کہ اے تنہا اور اکلا نہیں رہ سکتا یہ فطرت اندر اس واسطے اے نقطہ ہوں بنیادی اپنے ذہن نشین کر لو کہ جہاں شخص زندگی اندر تنہا رہنا چاہتا ہے وہ فطرت دے خلاف کم کر رہا ہے فطرت دے مطابق نہیں چل رہا یہ تو ہی اسی اگے چلیں گے ان اللہ بعض لوگ جڑے ساری زندگی شادی نہیں کرتے ابھی انہوں بزرگ سمجھ ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے او جی بزرگ ہے فنا فلا ہے انہوں تے دنیا دا کوئی لالچ ہی نہیں وہ فطرت دے خلاف چل رہا ہے اسی وہ ولایت دے قائل ہو رہے ہیں یہ کس ہو سکتا ولی فطرت دے خلاف کوئی کم نہیں کرتے ولی تے بندے ہی ہوئے جڑا اللہ تے اللہ تے رسول دے سچا متبع ہوئے سچا پکا تابدار اور فرما بردار ہوئے اللہ تے نافرمانی کر کے اللہ دے رسول دے احکام بھی خلاف فرزی کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا فرمایا تو انہوں کوئی ہوا اندر فضاء اندر قڑکیں بھی دکھا دے رہے کہ انہوں ولی نہ سمجھیا جی جے کا شیطان او شیطان جڑا تو انہوں گمراہ کرتا ایسے خود ساختہ بزرگوں دے چرچے ایسا شخص اللہ دا بندہ نہیں ہو سکتا اللہ دا دوست نہیں ہو سکتا ولی دن اللہ دا دوست اللہ دا بندہ اللہ ونی اللہ فرمانے اللہ دوست کا جڑے ایماندار ہو مومنا دوست ہے مومن اللہ دے دوستے بہرحال فطرت ہے انسان دی کہ اے تنہا نہیں رہ سکتا جنت اندر ہر آسائش موجود ہے کھان دیاں چیزاں گنیاں نہیں جا سکتی جنت اندر اللہ نے اے پیدا کر دیتی اور دی دنیا دی کسی چیز نسال نہیں جا جاتی جنت کے بارے اندر تین چھوٹے چھوٹے فکرے اور جملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے تسانو قودہ کچھ تصور دے دیتا فرمایا جنت ایسی جگہ ہے لا عین قد رأت ولا اذن قد سمعت ولا خطر ببال احد فوق ما کال صلی اللہ علیہ وسلم جنت ایسا ٹھکانا ہے جنت ایسی جگہ ہے لا نا کہ وہ جیسی خوبصورت ادے جیسی عمدہ چیز قدید ان کسے انسان کی اکھ نے دیکھی ہی نہیں جیسی جنت ہے ویسی کوئی چیز کسی انسان کی اکھ نے دیکھی ہی نہیں دنیا اندر کیسیا کیسیا چیزاں ان دی اندر خوبصورتی ان دا حسن و جمال آدمی مضبوط رہ ہے حیران رہ ج متاثر ہوتا ہے خوبصورتی تو لیکن جنت جیسی خوبصورت چیز کسی اک نے کدی دیکھی ولا قد فرمایا ویسیا آوازاں جیسے نگمے جنت اندر سنے جان گے دنیا دے کسے انسان دے کن نے کدی ایسی آواز سنی ہی نہیں ولا خطارا دیکھ اور سنن تو بعد انسان تصور اور تخیل دا ایک پیمانہ ہے کہ یہ بات چیزوں اپنے تصبر نل اپنے تخیل نل دیکھتا ہے کہ ایسی ہوگی اس طرح کی ہوگی اس طرح کی ہوگی یہ امیجینیشن وہی بھی نفی کر دیتی فرمایا والا خا تارا بے بال آہد کدی کسی کے تصور اور تخیل اندر بھی وہ چیز نہیں آئی جہاں جنت اندر اللہ نے بنائی ہوئی چیزاں واسطے،, واسطے،, واسطے حضرت آدم علیہ السلام جنت اندر رہائش پذیر نے لیکن مطمئن نہیں طبیعت اچاٹ ہے جس طرح کسی کا انتظار دا ہے, کسے نوں آدمی ملنا اور دیکھنا چاہتا ہے کوئی ہم کوئی ہم نشی ہوے کوئی ہم جلیز ہوے کوئی کول بیٹھ والا ہوتے کول گل کیتی جا سکے جی گل سنی جا سکے ایک کیفیت ہے اللہ فرما دے نے اپنے اس رب کو لو, ڈر جاؤ ای لو جن سارا ایکو اکوئی جان تو بنایا و خالہ کا من ہاں جہاں پھر وہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے آدم علیہ السلام کی اس طرح کی کیفیت تھی جس طرح اداس آدمی ہونا پسلی سے ایک ابہار نکلنا شروع ہویا اوڑے کی طرح کا پسلی سے ابہار نکلیا آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا گیا لیکن وہی کوئی تکلیف کوئی درد کوئی پریشانی نہیں ایک ابہار ہے نکل رہا ہے پسلی سے اور پسلی بھی کن بڑی گی سو فٹ قد والے شخص کی پسلی کنی لمبی ہونی چاہیے آدم علیہ السلام کا قد ایک سو اٹ سی اور جنت اندر جان والے ہر شخص کا قد فرمایا آدم کے قد کے برابر ہو جائے گا جنت کے دروازے پھر کن اچے اللہ نے رکھے ہونگے جتوں اتنا لمبا آدمی گزر رہے وہ تے چیز ہی عجیب بنا دیتی نا اللہ نے ابھی سوچ بھی نہیں سکتے پسلی نکلنا شروع ہوئے نیند آئی ہوئی پی نے اللہ کی قدرتے کامل نوڑا او ابھار خود بخود فٹیا کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی تو اللہ نے حوا نے پیدا چتا. علیہ السلام جس ویسے نیند تو بیدار ہوئے اٹھے اپنے قریب ایک اپنی ہم جنس بیٹھے ہویا پایا اور دیکھیا حیران ہو گئے کہ میں جنت دا کونہ کونہ سارا چھان ماریا ہے ہر طرف میں گیا اور جگہ دیکھی ہے تو کی نظر نہیں آئی چنانچہ اسے حیرانگی نل سوال کیتا فرمایا من انتے تو کون ہے آدم علیہ السلام دے اس سوال دا جواب اللہ نے حضرتِ حوادِ دل اندر القا کر دیتا دل اندر ڈال دیتا دل اندر وحی کر دیتا وحی دمانہ ہونے پیغام پیجنا کوئی چیز دل اندر ڈال دینا اللہ جدوں چاہ دے انسان نو بھئی کر دے جدوں اپنی کسی اور مخلوق نو بھئی کر دے قرآن اندر بے شمار مثالہ موجود نہیں شہدی مکھی نو وہی کر دی اللہ اگر میں مثالا دن لگا تے قرآن پڑیا پھر وا رب کا ایلن ال لے اے حبیب صلی اللہ وسلم شاید دی مکھی نو کی مکھی نوی کی وی کی مینل جیبال ون تو جے تے درختاں تے ویلاں تے اپنے چھتے لگایا تھا. قلی من قلی تے کی رب کے اپنے چھتے بنا تے پہاڑا درختوں تے فلاں کا رس چوس کے لیا کرس نتیا اندر منتقل کر رس منتقل کریں گی تو جس ویلے اطی انہوں کٹانگے وہ شہد بنیا ہوا ہو اللہ سنۃ الین من کل الثمرات فصل کی صوب الرب کے ذلول یخرج من بطونه شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس جس ویلے اسی تیرے پیٹ چوں انہوں بدل کے ایسا ایک کہ مب بن جائے گا شفاس اصا لوگوں واسطے شفا رکھ دیتی ہے اللہ نے چودہ سو برس پہلے کا اعلان قرآن اندر کیتا ہوا ہے طبی دنیا ریسرچ کر کے اس نتیجے دے کہ ہوندے باوجود شوگر والے کو کوئی نقصان نہیں دینے میرے رب نے لوگ رکھ دی حدیث اندر ایک واقعہ آدھا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہو کے رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ بہت خراب ہو گیا ہے موشن لگے ہوئے نے بڑی نکاہت اور کمزوری ہو چکی ہے دی طبیعت دی بڑی خراب ہے حالت بڑی غیر ہے آپ نے فرمایا جا کے انہوں شاید کھلا وہ دوڑیا گیا جا کے شاید کھلایا تو حالت پہلے بھی کچھ بگڑ گئی پھر واپس آیا آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کی تھی کہ او تے جی پہلے نہ بھی معاملہ خراب نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا جہاں انہوں جا کے شید کھلا دوسری بار پھر پیش دیتا پھر شید دیتا لیکن حالت بھور خراب ہو گئے پھر دوڑیاں آیا حتیٰ کہ تیسری مرتبہ پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کے انہوں شید کھلا جس میں لے تیسری مرتبہ بھی شاید تھوڑی دیر بعد ہی وہ معاملہ جہاں بالکل ٹھیک ہو گیا میرے رب نے سچ کیا ہے تیرے کا پیٹ جھوٹ بول رہا وہ جن گند سی اللہ بار بار وہ کٹ د تو وہی اللہ نے حضرت وہی کی تھی نے دل اندر یہ بات ڈالی کہ یہ تے نے سوال کر رہے نے من انتے تو کون ہے جواب کی دین کہہ دے آنا زوجو کا میں تیری زندگی دی ساتھی بن کے آئی اللہ وہ خلاق من ازوجھا فرمایا تو انو سارےوں نو اکو ہی جان تو بنایا سے جان تو او دا جوڑا بنایا تے پھر کی کیتا وہ بصفہ منھما رجالا کثیرم ونساء تے پھر کروڑاں ارباں دی تعداد اندر مرد اور عورتاں اس دنیا تے پھیلا دیتے بسا دیتے یہ سارا کچھ کنے کی نے کیتا میرے اللہ وہ هو الذی خلق من الماء بشرا آدم مٹی تو بنایا اس بعد انسان کی تخلیق اللہ نے پانی دے ایک قطرے کو رکھ دیتی او ایسا قطرہ ہے اللہ ورحبا. اللہ نے کہڑی بات نہیں دسی سچ مچ قرآن نو اللہ نے تبیا نل کلے بنا کے بھیجا کہ ہر چیز پہ بیان کر جس شہ کی سانو ضرورت ہے جی بارے اندر سان پچھیا جان والا ہے وہ ہر شہر قرآن بیان تبیان اور میں ایک رمضان اندر ایک بزرگ عالم نال ملاقات ہوئی انہوں کا سنایا ہوا واقعہ یاد آ گیا طبیان شاہی تحت کہ قرآن ہر چیز بیان کر فرمان ہے قرآن دی آیت ہے کہ بیان کہ قرآن ہر چیز کرنے. نے واقع کی سنایا کہ پاکستان بنان تو پہلے مسلمان کا منازرا ہوا دلی اندر منازرے کا موضوع یہ تھی مسلمان کا موقف اور اے دعویٰ سی کہ ساری کتاب یعنی قرآن مجید اے آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرفوں نازل شدہ کتاب ہے اور اللہ دی آخری کتاب ہے تے ہندوؤں دا دعویٰ اے سی کہ نہیں ساڑا وید ہے اے آسمانی کتاب ہے تے منازرہ جس ویلے مناظرے دا وقت آ گیا اور بزرگوں کو معلوم ہوئے گا کہ پارٹیشن تو پہلے مناظرہ جدو جب سی سر انگریز بہادر سرکاری طور پہ سارا انتظام کرتا سی پولیس کا انتظام تاکہ کسے قسم کی گڑبڑ نہ مناظرے واسطے ایک جج کسے عدالت کا مقرر سی کہ تو دو فریقان کے دلائل سنن تو بعد فیصلہ دینا ہے کہ کہڑا سچا ہے کہڑا چاہتے اچھی بات سی او دا اپنا مقصد سے انگریز کا اپنا مقصد سے حکومت کرتے رہیے موجودہ حکمران ماں پیو تو اصول سیکھے ہوئے ہیں کہ اے نو ہور پاسے لائی رکھو کسی آٹا نہیں ملتا وہ اتر لگا رہے کسی چینی نہیں ملتی وہ ادھر فسیا رہے ابھی لٹ مار کرتے رہیے باہر حال وہ ای بات کہہ کے بیٹھ گئے جس ویسے ہندو کوئی گرو اٹھیا کیا حاضرین سام تو سا سن سنیا بھائی مسلمانوں کی طرفوں ایک دعوی ہوا ہے کہ ساری کتاب ہر چیز بے عمل کر دیجر دی ہر شہر کا ذکر موجود ہے میں ہوں مسلمانوں کو لو ایک سوال کرنا ہے اگر وہ جواب قرآن چو د اپنی کتاب چ د تو میں اعلان کرنا کہ میں ہار گیا مسلمان جیت گئے مناظرہ مینو شکست ہو گئی مسلمانوں جیت ہو گئی انہیں یہ ایلان جس ویسے کیا لوگوں کے کن کھڑے ہو گئے وہ عالم کہیں لگے کہ ابھی بھی پانچ سات جی بیٹھے ہوئے سن کتاباں کے ڈیر لگا کے سچی گل ہے سانوں بھی پسینا آ گیا کہ اے ہن پتہ نہیں خبیز کہڑی شہر ساڈے کوچ پو گے کیا قرآن چو کٹ کے دکھاؤ کوئی کہہ رہا ہوئے کہ قرآن ہر چیز کر دا کے کے کتھو کتھو میں بیان کردہ ہے تھی کہ وہ چکٹ کے دکھا کے اٹھ نمبر روٹ کی ویگن کتوں کتوں کی جانب ہے گا کہ بیان ال شہ دا مطلب اے ہے کہ سانو ضرورت ہو اپنے دین واسطے اسلام واسطے ایمان واسطے اور قیامت دن اللہ نے سارے کو بارے اندر پوچھنا ہو وہ چونکہ ایلان یہ ہوا کہ ہر چیز یہ بیان کردہ اس واسطے وہیت نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو اسلام منہ ہی نہیں سی وہ کس طرح قائل کیا جا سکتا کہ اسلام کی ہر چیزیں دستا کہ اس ویسے انہیں یہ کہا نا کہ میں کوئی سوال کرنا یہ قرآن چار جب دے دین سے میں ہار گیا اور یہ جیت گئے یہ پسینے آ گئے خیر انتظار یہ سی کہ ہوں پوچھتا کی سوال انہوں نے سوال بڑا عجیب کیتا لگا کہ دعویٰ کیتا ہے کہ قرآن ہر چیز بیان کر دے یہ جو مینو جواب دوں کہ اللہ کا مسلمان ہے یا ہندو ہے یہ سوال کر دون بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ اللہ مسلمان ہے یا ہندو ہے وہ عالم کہن لگے کہ ایک دفعہ ابھی ہل گئے لیکن اللہ تبارک وطاعلی نے جب وہ بندہ اُدھے رستے پہ نکل ہے مخلص ہوکے نکل دائے پھر اُدھا وعدہ ہے کہ میں مدد ضرور کرنا ان تنصر اللہ ینصر کن قرآن اندر اللہ علیہ اعلان ہے کہ اگر تُس میری مدد کرو گے میری مدد تو مراد اے ہے کہ میرے دین دی مدد کرو گے میرے بندیاں ہی مدد کرو گے ینصر کن پھر میرا وعدہ تو اڈنال اے ہے کہ میں تو اڈی مدد کرانا آؤ بھی اللہن مددگار بن جائیے اللہ والے دے مددگار بن جائیے یہ فائدہ ہے اللہ ساری مدد کرے گا سر اللہ یم سر کم اللہ دی مدد کرو گے اللہ تھی مدد کرے گا تو جا مددگار اللہ بن جائے ان کون شکست دے سکتا ہے کون زیر کر سکتا ہے کہن لگے کہ اِسی سوچتے رہے اللہ نے فورن ہی اس سوال دا جواب قرآن چھے دل چا لیا یہ جواب کی دتا گیا کہن لگے کہ سارے عالم نے اپنی باری اٹھ کے قرآن ہاتھ چ پڑھ لیا اور ان مخاطب کر کے کیا کہ جو بھی انہوں نے آلم کیا جاتا ہے گرو یا جو کچھ وہ لکب سی اے دیکھو جی اے سا قرآن جی اے ساری الحامی کتاب جہد بارے اندر سا دعوی ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اے کتاب جی قرآن تل بھی پیا ہے وہ قرآن بھی لے کے نال آیا حدیث دیا کتاباں لے کے آیا تاکہ مسلمانوں ستابوں جو چ لاجواب کرے سوال کر کر کے یہ اے جا پہلا پارا جی سورہ بکرا دی ایک آئت میں پڑھنے لگا تسی بھی کٹ کے دیکھ لو انو کیا سامنے پیا پڑھنے آیت پڑی کہ جس ویل اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام دے ایک سوال دے جواب اندر فرمایا کہ موسا انو کہ ایک گائے لیا زبا کر ای آیت پڑھی تے ناز جواب کی دیتا کہ اللہ مسلمان ہے اگر ہندو ہوں گا تو گان زبا کرانا کدی حکم نہ دینا اور زبا کرائی ہے مسلمان قرآن تیان اللہ کلے شاید قرآن تو جواب دیتا کہ اللہ نے حکم بھیجا نو کہ اپنی قوم نوت کہ گا ایک لحاظ سے اللہ ہندو نو کدی گان کر حکم نہ دینا اللہ مسلمان نے اس واسطے گا زبر کرائی یہ قرآن واقعی شہر ہے ساری ضرورت بھی ہر چیز بیان کرتا ہے دستا ہے کرتا ہے کیونکہ یہ دعوی اے بھی ہے اِنَّ قرآن هيا اللہ قرآن قرآن چلان اور اور کوئی رستہ ہے اسرائیل سوربنی آئے ہاضل لے یا اکبم فرمایا اے لوگ اپنے اس رب کو ڈر جاؤ جن سارے ایک جان تو بنایا وہا تو بنایا اور جن انسان تزر نظر رہے ہیں اے سارے دو تو پیدا کر کے سلسلے نو اللہ نے انسانی جسم اندر پیدا ہون والے ایک پانی نا دانی مردوں سن دو جسم اندر اللہ نے پیدا کیا ہے اور قرآن نے ایسی بات بیان کر دیتی سینے اندر رکھ دے قرآن نے بیان لوگ بڑی تحقیق تو بعد بڑی ریسرچ تو بعد اس نتیجے پہنچے نا قرآن نے چودہ سو سال پہلے دا اعلان کیتا ہے کہ وہ پانی رکھا کتنے یا نکلتا ہے طاقت رب نو ہی حاصل نہیں حاصل نہیں قرآن سب کچھ بیان کرتا ہے آمدم در مطلب اللہ نے ساتھوں پہلے یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو یہ اونچ نیچ ذات پاک چھوٹا بڑا یہ تقسیمہ سارا تقسیم بنائیاں ہوئی اور ہوئی جی تے ساروں کا پاپ بھی ایک ہے سارے کی ماں بھی ایک ہے جنا چر ابھی اس بات ذہن اندر نہیں بٹھاو گے یہ دلوں جانوں تسلیم نہیں کریں نہ کسی چھوٹے نے وٹے کی عزت کرنی ہے نہ کسی نے چھوٹے سے ترس کھانا اور رحم کرنا جب یہ تعلق سانو پتہ لگ جائے گا نا کہ سارے ہوں ادو ہمدردی پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوگا ادو ہی ترس اور محبت سے شبکت آئے گی سورہ ہو اندر فرمایا یا خلک نا اے اے انسانوں، تو انو ایک مرد اور مرد اور ایک عورت, تو, عورت ایک اور ایک تو یعنی ایک باپ اور ایک ماں تو, تو پیدا کر کے کبھی کمبے خاندان بنا دیتے اس واسطے نہیں کہ تسی ایک دوسرے تے فخر کر سکو کسے نو کسی حکیرج لو نو نیچ جان لو اپنے نو اونچ سمجھ لو کوئی اگر جتے بناؤ کا کام شروع کر دے تو ابھی ہیں موچی حالانکہ وہ ساری خدمت کر رہے ہیں سارے پیروں کی حفاظت ہے ایک سامان تیار کر رہا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص خود کفیل نہیں ہو سکتا. کوئی شخص بھی خود پیدا نہیں کر سکتا اللہ نے ساری زندگی دا ایک سلسلہ ہی ایسا بنایا ہے نظام ہی ایسا قائم کیتا ہے کہ اتی ایک دوسرے, نال متعلق ہاں, ایک دوسرے نال ساڈا ضرورتوں کا جڑا ہے وہ وابستگی اللہ نے رکھ دیتی ہے اسی ایک دوسرے تو بغیر زندگی گزار ہی نہیں کوئی چیز میں بنا رہا دوسرا وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا کوئی وہ بنا رہا وہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا اللہ نے یہ ایسا مربوط نظام زا بنا دیا وہ جی بنا رہے ہیں اسی ابھی کہ م کیا وہ آدم دا بیٹا نہیں وہی ماں ہوا نہیں اگر آدم موچی سی تھی او دا بیٹا بھی موچی ہے اگر حوا موچن سی تھی او دا بیٹا بھی موچی ہے کسی نے کپڑا بنانا شروع کر دیتا دیا کیا جلایا وہ تے خدمت کر رہے ہیں سارے جسم دی حفاظت واسطے گرمی سردی تو محفوظ رہن واسطے زیب و زینت واسطے ایک سامان تیار کر رہے ہیں ابھی وہلیل کہنا شروع کرے کسی نے لوہے کا شروع کر دیتا, دیتا اتنی انہوں کیا توہار نواز شریف نو اے بگڑے ہوئے جاگیردار ہمیشہ یہی کہ لوہار کا پتر سا وزیر آدم بن گیا ابھی تے سارے تے پلے رہا ہی کھواز شریف اور دا کسی ہوتے ہو سارے ہی آدم دے بیٹے ہو سارے ہی ہبا دےٹے ہو مسل اللہ نے اپنے ایک ندی شان قرآن اندر بیان کی تھی。 فرمایا <الْحَدِيد> کام کرتا علیہ السلام. سارا دن دیا کے بیٹھ کے اگ کے بیٹھ کے چھوٹیاں چھوٹیاں لوگ ضرورت دیا چیز تیار کرنی اپنی روٹی اتو کمانی وقت کٹ کے اللہ دے دین دی تبلیغ کر نکل جا ودیب <الْحَدِيد> فرمایا اصل اپنے پیغمبر واسطے نرم کر دیا بڑے بڑے گرڈر لوہے چاہے پکڑ کے ادھر لے کہیے اللہ کا دا داؤد نبی تے لوہار سی انہوں تے مننا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تے لوہار سی یہ ٹھیک ہو گی بات نہیں خلک نہ تو وَغَبًا تو کے سلسلے چلائے اس واسطے نہیں کہ کسی نو حر جانو کوئی بڑا بن بیٹھے کسی نو چھوٹا بنا غرض بھی بیان کی مقصد بھی دس کیوں ایسا کیتا قبیلے کمبے تے خاندان کیوں بنا رہے؟ ا فو تاکہ تو انو ایک دوسرے دی پہچان ملے کہ اے میرا باپ ہے اے میرا بیٹا ہے اے میرا بھائی ہے اے میری ماں ہے اے میری بیٹی ہے اے میری بیوی ہے مرد دن تک تھی پہچان قائم رکھن واسطے اے خاندان سے قبیلے تے کنبے بنایا ذرا جانوروں دیکھو جدوں تک ماں نے بچے نو دھو پلا ہوں وہ اپنے بچے پہچان دی کسی گاؤں مجھ کے تھلے کسی دوسرے بچے نو چڈ کے دیکھو پہلے تو وہ بچے نے کلے تو نہیں تورنا کیوں جی اس طرح ہی ہے نا وہ کلے تو ہی نہیں ترے گا وہ ماں تو علاوہ کسی والے لے جانا چاہو کہ انہیں ترنا ہی نہیں تو جی تیچ خچ کے انہوں لے گئے تو پھر ایسی چھڑ مارے گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا یہ مطلب کی ہے پہچان دی ماں بچے نو پہچان دی بچہ اپنی ماں نہچان جی جدو دھوپ ختم ہو گیا وہی خوراک کسی ہوئے اللہ نے بنا دیتی نہ ماں ساف رہنا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے نہ بچے نو پتا رہنا کہ یہ میری ماں ہے وہ شعور ہی ختم ہو گیا انسان کی عزمت ہی یہ اندر رکھی ہے لے تا کہ مرد دم تک تنے رشتے داریاں کا پتا رہے تھے یہ شعور رہے کہ میرا کی تعلق ہے تے جے کوئی شخص اپنی زندگی جی تعلق پو بلا پوے تو انسان ہو اپنی رشتے داریاں کا پتا ہے انہوں نے پہچانتا ہے کہ یہ دا میرا کی تعلق ہے یہ میں کی سلوک کرنا ہے یہ میں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے تے انسان ہے تے جے اپنی زندگی اندر اس رشتہ داری نو پول گیا اس تعلق نو ختم کر بیٹھا تے اے انسانیت چ خود نکل گیا اسی واسطے اللہ نے فرمایا چار قسمہ کھا کے وطور چار قسمہ کھا دیا ایک جگہ مینو قسم ہے انجیر, دے دی. انجیر اے جنت کا دی. بڑے دی. اور مینو قسم ہے, ہے کوہ تور سینا دی جس پہاڑ تے بلا کے موسا نو کتاب جیتی اس پہاڑ دی قسم ہے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں ایس امن والے شہر دی قسم ہے جدہ اندر میں تو انہوں پیدا کیتا ہوں مکہ دی قسم ہے مکہ دی شان اللہ نے کی بیان کی تھی وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ دوسری جگہ قرآن فرمایا ایک بار خوردار ہونا وہ اللہ سی جتی ہوئی توفیق مل حج کر کے آیا مجھے جن دفعہ ملیا اس بعد آ جی میرا ہونے سے دل نہیں لگتا اس شہر چیا جی دل لگتا اللہ نے امن دیا سارا پریشانیاں ختم کر دیا کیوںکہ وعدہ ہے وہن خا لا گاہ آ میرا جو بھی اتان نال خلوصے دل نل آ گیا میرا وعدہ ہے میں ان امن دےنا ہے وہ چین دے دینا وہ ساری بے چینیاں ختم کر دیں یہ چار قسم کھا کے کی ایلان کیا فرمایا لَقَدْ الْإنسَانَ اخسنِ بات اندر کوئی نہیں کہ ایسا انسان نو ہر بہترین پیدا کی جی انسان ہی اپنی انسانیت قائم نہ رکھے کہ پھر کی بن ہے وہ بھی دس دوںکہ قرآن سے بھی آن ال ہے نا کسما کھا کے فرمایا بہترین شکل و صورت اندر بہترین انتظار ان پیدا کیتا کوئی مخلوق انسان دا کسے صورت اندر بھی مقابلہ نہیں کرتا جب اے اپنی انسانیت نو قائم نہیں رکھتا اس مقام تو اپنے آپ نو خود گرا ل سمر اور حکیر میری نگاہ اندر اے ہو جاندہ اونی کوئی دوسری مخلوق نہیں پچھلے ایک خطبے کو یاد رکھو قرآن حوالے نل دسیا کہ نماز پڑھتا ہے گرہ نماز پڑھتا ہے بندر نماز پڑھتا ہے خنزیر نماز پڑھتا ہے ایک نمازی خنزیر اللہ کی نگاہ اندر بہتر ہے بے نماز انسان والوں اے قرآن اندر موجود ہے میں اپنے کو کوئی گل نہیں کہہ رہا اور بحمد اللہ میں یہ کرنا کہ ایس زبان بات نکلے ثبوت منگیا کرو کہ اے کتے لکھی ہوئی انشاءاللہ شاء اللہ وہ قرآن چوئی حدیث کو پیش کیتا جائے گا کیونکہ یہ دو ہی چیزاں سانو اللہ کے رسول دے کے گئے اللہ علیہ وسلم. فرمایا ترق میں تو میم میں دو چیزاں دے کے جا رہا جی لن تزلو ما تم بے اگر یہ دونوں چیزاں تل ہونا وابستہ رہے یہاں اپنے سینے نا لگائی رکھیا اللہ نے قیامت تک بھی بات موجود ہے کہ کتا نماز پڑھتا ہے بندر نماز پڑھتا ہے خنزیر نماز پڑھتا ما السماوات وما پڑھ کے وہ جانور نمازی ہو او اللہ نو زیادہ عزیز اور محبوب نے بے نماز انسان نالو سن ہو اصفاف علیم اگر یہ اپنے مقام نو قائم نہیں رکھتا سنبھال کے نہیں رکھتا تو فرمایا جنہ زلیل اور حقیق میری نگاہ بن جانا ہے کوئی میری مخلوق اینی حقیق اور زلیل چلیے قبیلے کمبے خاندان دا جس ویلے آدمی او رشتہ داریاں بلا دینا اس تعلق نو دلوں کٹ دینا تو پھر او انسان نہیں رہ اج دی اس تمہید تو بعد ان اللہ رشتہ داریاں نہبا مسہ با باپ با دی طرف بھی رشتہ داریاں بنائیاں سسرال دی طرف بھی رشتہ داریاں بنائیاں باری باری انشاءاللہ شاء رشتہ داریاں دا ذکر کیتا جائے گا ایک بنیاد دہن بٹھا لو کہ باپ بھی ایک ساری ماں بھی ایک کے. کوئی اونچ نیچ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی برابری دا ذکر کر دیا کرد ایک مثال دیتی فرمایا اوکا نلمش اللہ دی نگاہ اندر انسان مسلمان نہیں انسان, انسان اللہ دی نگاہ اندر اس طرح برابر نے جس طرح کنگی رندانے برابر ہوں اگر وہ دمدانے برابر بال سوار ہے نا کہ جی دندانی اونچے نیچے ہولجھ جاتے ہیں تو بات ٹھیک ہے نا مثال درمایا اناسو کا اثنان انسان اللہ دی نگاہ اندر اس طرح برابرنے بحثیت انسان جس طرح کنگیدے دمدانے برابرنے حجت الوناد موقع تھی بات اتوئی شروع کی تھی فرمایا ایوہ الناس کلکم من آدم و آدم فی التراف لوگو کسے غلط فہم ہی اندر نہ رہنا تُسی سارے آدم دی اولاد ہو تھی آدم کچھے مٹی اندر مل گیا جتو پیدا کیتا سی اتھے ہی چلا گیا خلقناكم نخرجكم فخرا. تو اکبر خود کوئی عبارت نوٹ کر کے لے آیا جی نے اپنی کتاب اندر لکھیا ہوا کہ پیغمبر مٹی اندر چلے گئے, گئے. وہ فلاں نے اپنی کتاب اندر لکھیا ہوئے گا اللہ نے قرآن اندر یہ حقیقت بیان کر دیم پرمایا سارا اس مٹی چنایا خلک نہ جد چاہ پھر یہ چو دوبارہ کٹ لوا گا یہ تو قرآن اندر بیان ہوا فلاں کی کتاب دا حوالہ دن کی ضرورت خلاف بڑا کچھ لکھا ہے میں سمجھا کوشش کی پڑ کے پتا چل سکتا ہے کہ کسی بیان کی, بیان کی لکھنے والے نے کی لکھا منافقت بدن کیا لیا رہا کی ہے کہ دیکھو جی یہاں اے اے کا ہے اور میں مثال دیتی میں کیا قرآن دی ایک آیت ہے اللہ فرمان نے اے ایمان والو نماز دے قریب نہ جایا جی جا، نیڑے نہ جایا جی نماز کسی بے نماز نے یہ حوالہ دیا کہ دیکھو جی قرآن چ نہیں کیا ہو ہوا اللہ پرنا ہے لا اسالا تھا اے ایمان والو نماز دے نیڑے نہ جایا جی جا. انہیں کیا اگے بھی پڑھ تو کہنے لگا یہ تو پہلو عمل کر لیئے پھر اگے بھی پڑھنا پڑھ لال یہ بن گئی کہ مطلب کی سی. تے ایک فکرا بچوں کٹ لینا اے منافقت اللہ شریک نے قرآنی مجید اندر ساری ضرورت بھی ہر بات بیان کر دیتی جو جدہ بارے اندر ساٹھے کولوں لوگوں نے پچھنا ہے وہ عید اندر سانوں دخلتا ہے اللہ سانوں توفیق عطا فرماوے کہ اسی سارے اک کوئی باپ سے اک کوئی ماں دی اولاد اپنے آپ نو سمجھ لئیے اسی سارے برابر ایک دوسرے نو سمجھ لئیے کہ کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں فرمایا فرزکم من آدم و آدم اسے تراب سارے آدم دی اولاد ہے اسی آدم نو اللہ نے مٹی جو بنا کے مٹی چی جی ملا دیتا ہویا ہے لا فضل لعربي على اجني ولا لعجمي على عربي اي عربيو ثانو کسے اجمی تے کوئی فضیلت نہیں اے اجمیو ثانو کسے عربی تے کوئی فضیلت نہیں لا فضل للاحمر على اسود ولا لاسود على ابيض اے گھرے ہو تو انہوں کالے سے کوئی فضیلت نہیں اے کالے ہو تو انہوں کسے گھرے کوئی فضیلت نہیں ہاں میرے اللہ دہاں اگر درجہ بندی ہے اگر فضیلت دمیار ہے تو او صرف اور صرف اللہ بتقوی تقوی ہے پرہیدگاری ہے اللہ تعالی بھی یہ حقیقت سمجھندی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دوست نے پوچھا ہے کہ جس طرح حجے بدل کیتا جا سکتا, ہے کیا ایسے سکتا ہے لیکن جس طرح حج دی نیت اپنے ملک تو کر کے حج ہی جانا ہے اسی طرح نیت بھی جیسے واسطے کرنا ہے اپنے ملک تو کر کے جائے جاتے ہوئے گا اے نہیں کہ ایک سفر اندر ایک عمرہ اپنے لیے کر لیا دوسرا دادا جی لی کر لیا تیسرا نانا جی لی کر لیا یہ نہیں ہو سکتا جتوں جا رہا ہے بشرتے کے پہلے اپنا عمرہ کر چکا ہوئے اس طرح ہی حج بدل کرنے والا اپنا حج کر چکا ہو نیت کر کے اپنے ملک تو نیت کر کے جائے جہی واسطے جانا ہے وہ سارا سفر پھر اسی نیت کے ماں گزرے گا اتے جا کے نیت مختلف نہیں ہو جائے گی بدلتی نہیں رہے گی یہ غلط فہمی موجود ہے یہ دور کرنا چاہیے کہ اپنے ملک تو ہی نیت کر کے جائے جلے بھی جانا ہے دوسری بات یہ کہ کیا مسجد آئشہ تو آئشہ ہو جاندہ ہے جائے مسائل بیان کر ہیں بڑی وضاحت نہ ارج کیتی جا چکی ہے کہ نیکات تو باہر جہاں شخص رہتا ہے نیکات وہ جگہ ہے حج واسطے یا عمرے واسطے جان والا اتو لازم احرام بن کے اگے جائے گا اگر احرام بن کے نہیں جانا اور مسلے کا پتا ہے ایک جانور دینا پائے گا جنوب شریعت رشکات جی صورت اندر عمرہ کر سکتا ہے احرام بن سکتا ہے کہ وہ مکات کے بار ریکات کے اندر جا رہا ہے اس حد تو اندر جا رہا ہے مسجد آئشا چونکہ میکات تو اندر ہے اس واسطے مسافر آدمی اتو احرام بند کے عمرہ نہیں کر سکتے ہاں مکے دے رہائشی جڑے نے انہوں کے بارے اندر رسول اللہ علیہ وسلم علیہ نے فرمایا مکہ تا من مکہ تھا مکے والی نو باہر جان دی ضرورت نہیں کہ وہ جا کے میکات تو باہر نکل پھر آ مکے دے اندر رہدیا ہوا گھروں ہی تو احرام بند کے عمرہ کے کر سکتے ہیں لیکن مسافر آدمی ایسا نہیں کر سکتا اور یہ غلط پریکٹس اتنے جاری ہے بعض لوگ میں جی صبح ایک عمرہ کیا ہوں پھر کر لیا رات کو پھر کر لا تین تین عمرے ایک ایک دن چ کرتے ہیں اور چونکہ عمرے تو بعد بال منڈوانا افزل ہے کٹوانا اجازت ہے انہیں سر سے پھر کشمیر دا تے پاکستان کا نقشہ بنیا ہوں کچھ بال چھوٹے کچھ بڑے ایک امریکہ اتوں ٹاکی لا دوسرے اتر لا یعنی دین میں انہوں نے دیزاق بنایا عمرہ ایسی صورت اندر ہی کیا جا سکتا ہے کہ آدمی میقات تو باہر آئے تو پھر اندر جا مدینہ منورہ تو واپسی تے عمرہ کیتا جا سکتا ہے کیونکہ میقات تو باہر چلا جاتا ہے آدمی یہ ہے کہ کوئی بچہ مردہ پیدا ہو اپنے پورے وقت پیدا ہوئے لیکن مردہ پیدا ہوئے. یا قبل از وقت پیدا ہو جائے تو جنازہ پڑھا جائے گا یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا گرانی ہے کہ مردہ پیدا ہونے والے بچے کا کوئی جنازہ نہیں نمبر ایک نمبر دو جیڑا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے وہ ماں یا باپ نوسے تو بھی نہیں ہٹا آنا. یعنی ایسا شخص ایسا مرد جدی جی اولاد ہے وہ اپنی بیوی بی دے چوتھے حصے دا مالک بنتا ہے جدی جی اولاد نہیں او بیوی بی دے حق دا ادا ادھا حصہ انہوں ملتا ہے یعنی وراثت اندر اس طرح بیوی بی اگر اولاد ہے تو خامین کی وراثت چو اٹھویں حصے دی مالک اولاد نہیں ہے تو چوتھے حصے دی مالک جڑا بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے وہ وراثت نئی چھیڑتا یعنی وہی وجہ بھی وہی رہے گا خامن کا ادھا بیوی بی کا چوتھا جہاں بچہ مردہ پیدا ہوا ہے یہ دو چیزاں خاص طور پہ نہ وہ جناب ہے نہ وہ وراثت بدلنا ہے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزاں نے کہ عام طور سے مشہور ہے کہ چھوٹے قد والا آدمی فتنا ہے لمبے قد والا آدمی بے وقوف ہے اور اسے طرح نیلیاں اکی والا آدمی جہاں ہے وہ بے پیز ہوں وغیرہ وغیرہ یہ سارا باتاں من گڑت ہیں اور مستثنا بھی کیتے ہوئے نے کہ کلو کثیر ان یا فتنت اللہ علی اسے طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مستثنا کیا ہے یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے حدیث اندر نہ قرآن اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں اللہ دی ہے, او دی مرضی ہے، دی قرآن اندر انہیں فرمایا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ اندر شکل سورت قد کد جس طرح کا چانیا بنا یہ اللہ دی منشاہ ہے وہی مرضی ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی لمبے کو دیکھ کے بے وقوف کہنا یا کسی چھوٹے کل والے کو دیکھ کے کچھ ہو